شرخانہ سا سال دے نا مضور صلی اللہ رسول کریم عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک صلاح نے اپنے تعلق کو الفاظ کی شکل میں قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور تشریح کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث بیان فرمایا ہے اور مزید تشریح اللہ تبارک صلاح نے ہر دور کے لحاظ سے اپنے مردوں سے اس کام کو لیا ہے اور اس کی پوری گنجائش اسایت میں رکھی گئی تھی آئے تو ڈاکٹر صاحب کیسی ہے ذکر بیر الحمد مانحم لال سفر پڑھے شاہدین لقل الح کا ذکر نہ پہلے پڑھے نہیں جی الحق کا مجھ ذکر ہے کہ ذکر یقیرن ہم نے نازل کی تمہارے طرف نصیحت ذکر کا ایک معنی قرآن مجید ہوتا ہے یقیرن ہم نے نازل کی تمہاری طرف نصیحت یعنی قرآن مجید تو پہلا ماخذ شریعت کا جو ہے وہ قرآن مجید ہوگیا الطبیر اللہ سے ماں نظر علیہ دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ بیان کریں گے اس چیز کو جون کی طرف نازل ہوگی یعنی آپ اس کی تشریحات کریں گے تجریح کرنا آپ کے ذمہ ہوگئی تو لہذا تشریح جو ہے دوسرا دن کا جو ہے وہ آپ کی تشریح ہو گئی آپ کی تشریح کیا چیز ہے وہ شریف ہے جی؟ اور کے لیے علم جو ہے وہ اصطلاحات میں بیان ہوتا ہے ہاں جی علم جو ہے وہ اصطلاحات میں بیان ہوتا ہے اور اصطلاحات جو ہے وہ اس زبان کے الفاظ کسی زبان سے کسی زبان کو علم منتخب کرتا ہے اپنے بیان کے لیے اس میں جو چالو الفاظ ہوتے ہیں ان کو اصطلاحات کے طور پر لیتا ہے اس کے جو چالو الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں اصلاحات میں آ کر وہ معنی نہیں رہتے ہیں آفلاد جو ہے یہ اصلاح کا جو لفظ ہے عربی زبان کا اس کا بنیادی معنی جو ہے اس کے کئی معنی ہیں دعا مانگنا اور یہ جس وقت پروزیوں نے بہت گڑبڑ شروع کر دی نا تو اس میں وہ ہوتے تھے قاضی بازادی شیاباد، رحمۃ اللہ کہتے ہیں اے سلاحات، سلاحات کا ایک مان بدل کے خاص طور سے قضائے حاضر کی جگہ کو لانا تو جس آدمی نے ایسے ایسے اپنے آپ کو ارادے اور نماز کی جو کہ نہیں یہ تو لفظ عربی, گر... عربی زبان کا تھا لیکن شریعت نے اس کو بطور کردینارو کے اصطلاح کے لیا ہے اصطلاح کے طور پر لیا ہے. اور بتایا کہ اصطلاحات کا معنی اس علم میں کیا ہوگا اصطلاط کا معنی اس علم میں ایک خاص عبادت ہوگا جس میں اس کھڑا ہونا ہے اسے رکو کرنا ہے اسے سجدہ کرنا ہے اسے قاعدہ کرنا ہے یہ جو اس میں کلام پڑھنا ہے وہ ٹرم ہے تو ہمیشہ کے لیے کوئی علم نہیں جو ہے کسی زبان کو جب منتخب کرتا کے اپنے بیان کے لیے اس کے الفاظ کو لے کر اس کی ٹرمینالوجی بناتا ہے ٹرمینالوجی کو وہ تشریف مقرر کرنا وہ صاحب علم کے ذمہ ہوتی ہے تو وہ بتائیں کہ یہ جو ہے یعنی یہ ٹرمینالوجی میں کیا ہوگی تو یہ بیان آپ کے ذمہ ہے سے بھیا نے آگے لال لے تھوں تاکہ اس کے بعد یہ بھی غور کریں کوئی بیان امت نے بھی کرنا ہے امت نے جو بیان کرنا ہے کون لوگ کریں گے یہ وہ محققین علماء ہوں گے جو کہ احتیاط کے اسپائر کو پہنچے ہوئے ہوں گے کہ جو یہ کشی کر سکتے ہوں اور ایک ادمی کے ذمے نہیں ہے میرے ایک دوست ہوتے تھے یونیورسٹی کے شعبہ استعمال کے ہوتے تھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کہتے آپ لوگ چیئرمین کہتے ہیں چیئرمین ہوتے تھے تو ہمارے تو بے تکلف دوست ہوتے تھے تو میں کہ اسلامیات کے اسلامیہ کی اسلامیات اسلامیہ تو لوگوں کے ساتھ دوست ہم بڑے اعزاز کے ساتھ نام لیتے تھے اس کا بیٹھنا میں اس کے لیے کرتا تھا تو بڑا خوش ہوتا تھا تو اکیلے میں سر تک آدمی پر پابندی نہیں دیتی تو اپنی کلاس میں کہا کرتے تھے کہ یہ میرا احتیاط ہے تو کرتا کہ ساتھ پاس ہی ہر وقت سے وقت کے پاس سے یہ خوب رکھ داختر اور کہتے میرا کہ میرا اشتہار ہے اس جو آدمی کہا کر رہا تھا کہ میرا اشتہار ہے بابا ابو عنیفر رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت صرف یہ کیا فرواز ہے کہ میرا احتیاط ہے یہ نہیں کر کرتا کہ یہ میرا احتیاط ہے حالانکہ چالیس سال اس آدمی نے ساری عشا سے لے کر فجر تک عشا کے وزور سے فجر کی نماز پڑی اور جو آدمی رمضان میں ایک ساٹھ خدم کر کے کرتا ہوں یعنی ایک ساٹھ بار کورس کو ریوائز کرتا ہوں ایک مہینے میں اور تر یعنی سارا دن درس و تزیش میں گزارا ہے اور رات عبادت میں گزاری ہے اور اتنے بڑے کاروباری اور مالدار ہیں کہ موت کے وقت پانچ کروڑ درم ترکہ بچا ہے پانچ کروڑ درم اور اس زمانے میں شاید حضرت اضرہ ضلع میں خرید و فروخت میں اونٹ کا سو روپے میں خریدنا اور ایک بیس میں بیچنا روایتوں میں آئے ہوئے اور یہ اس کے بعد جو ہے تو اسی سال سو سال بعد ہے امام علی سرحمۃ اللہ علیہ کا دو سو روپئے اونٹ ہو دو سو تو ان کو اونٹ ہوتا ہوگا تو پانچ فراڈ کے بتاؤ نا کتنے اونٹ ہوئے پھر آج کا لوٹ کیا ہے ساٹھ ہزار میں ہے اس طرح کا بچا اتنا تڑکا بچا ہے اور اس میں یعنی ایک جہاد ہوا ہے ایک خروج خروج کہتے ہیں خروج خروج اس مسلح کے جوہد کو کہتے ہیں جو مسلمان مسلمان حکم کے خلاف کر رہے ہوں وہ جائے کچھ بنیادوں کے اس کو خروج کہتے ہیں ایک تار بھی ہیں ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم تابی کا جو فروج ہے خلیفہ منصور کے خلاف اس کی فنڈنگ اماؤ منیفا نے کی ہے پھر اس میں وہ شہید ہوئے ہیں ابراہیم تابی شہید ہوئے ہیں کے سی ایل ڈی کی رپورٹ حکومت کو ملی ہے کہ فنڈنگ کی ماں منیفا نے کی ہے ان کو پھر جیل میں ڈالا ہے اور جیل میں ان کو زہر دیا ہے وہاں سے ان کی شادی ہوئی ہے جیسا اتنا خرچہ جو آدمی کرتا ہوں مسد جو ہے کل میں گیا ہوا تھا درادم کے ایک نکاح کے سلسلے میں اس میں یہ دراد دمخیل تو مجھے وہاں پر پتا چلا کہ اس میں تین چار حکومتیں ہیں آج کل تین چار حکومتیں تو ایک سلسلے والا آدمی اس میں آیا ہوا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار صاحبہ جہاز جنگ اور جہاز سن کارنت ہے تیرہ تیرہ اٹھا گنا پرانی مال بند منتخل دے اس لیے آپ یا چوبیس گھنٹوں کے میں بال بولی ہوں چوبیس گھنٹوں ہم اصل کو لیتے تھے تو یہ, یہ, یہ, یہ لاکھوں کروڑوں کرنے, لاکھوں کروڑوں اربوں کی بات ہوتی ہوئی ایک ایک دن جو گزرتے اتنا, اتنا انہوں نے خرچہ کیا ہوا ہے پھر اتنا ترکا بچا ہے اور اللہ تبارت پر ایک تھہ مفراست اس فرمائی ہوئی تھی نا بس کے پاس آتا تھا کہ شکدرسوں خواہ خواروں پھا ہے بال بچے بھوکے ہیں برا حال ہے تو آدمی کو کہتے تھے کہ اس کو ایک لاکھ درم نکال کر دو میرے اور بازار لے بازار اس کو لے کر جاؤ اور آج کل جو تو گندم یہاں پر جو ہے مل رہی ہے ایک درم کی من مل رہی ہے یعنی اور خراسان میں دس درم کی من ہے اس کو اسی لاکھ اسی ہزار کی گندم خرید کے دو بیس ہزار کا چٹو اور بھیجو اس کو اور مہینے میں یہ چکلنا دکھائے واپس جب آئے تو اس کے آدھے پیسے مجھے دینا آدھے لے کر چلے جانا بس دو منٹ میں اتنا کام کر لیتے تھے چل آ کے گئے اور اخواج جب آتا تھا واپس مہینے کے بعد سرمایہ دار ہوئے تو ان کے جو کارخانے تھے ہر کپڑے کے رشمی کپڑے کے اور کاروبار اس میں اتنا وقت لگتا تھا خیر میں اپنے دوست لگی کھا کر جی؟ اگر آگے بدانتا مجھتاد نہ بھی مشتاہد ہوا نہیں تو کبھی کہا کرتا ہے کہ ایک وقت ہے میں آپ اس پر ایک دار جو سربات سے شیوستھ خیر احتیاط وہ کرے گا جس کو احتیاط کی سطح کا فہم و فراست اور علم ہوگا ایک آدمی کو پتہ چلا ایک حکیم کو کہ عکیم اجمل خان جو ہے یہ بہت پائے گا کیمر کے ساتھ اگر میں رہوں تو میں زبردست تشخیص اور علاج سیخ لوں گا خاص شاگرد جو آدمی خاص سیکھتا تو اس کو خاص شاگرد ہونا پڑتا ہر وقت جوتے اٹھا کر ساتھ پھرنا ہر وقت ایک دفعہ ان کے ساتھ گیا ایک مریض کی تشہیر کرنے کے لیے انہوں نے مریض کی نبل کا ہاتھ رکھا اس کی لامات ساری برتن دیکھی چارپائی کے نیچے سنگترے کے تھرکے پڑے ہوئے ساری لمات وغیرہ ان نے اپنی فلم سے کو ریلیٹ کی ان کو مجبور مجمون کا کیا ان نے کہا اس کہ okay. مزاج جو ہے سر تر مزاج ہو نگڑنے والا مزاج ہو سردیوں کا موسم ہو اور آدمی اس کے میں سنسرے کھا لے اور اس اوپر بخار چڑا ہوا ہو تو اس کی تشخیص ہوتی ہے یہ تشریف ہوتی انہوں نے کہا بالکل پورا کھانے کا پورے زخیم صاحب کو بلاتے ہیں کہ سنسرے اس کو کھائے دوپہر کو شام کو انہوں نے کہا یہ سنسرے کھائے خیر انہوں نے جو سر تر ملا کے یہ گرم خشک دعائی دینی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو شاگرد صاحب گیا تھا کہ خیری مار ہوئی زکڑی کہ میں نے تشخیص حکیم صاحب سے سیکھ لی بس یہ سلام کر کے آ گئے جب تو ہم کامل ہو گئے آ تو لوگوں میں شورت ہوگی کہ حکیم اجبل خان کی شاگرد بھی کر کے فلنگ آدمی آ گیا ہے شاید چلا گیا ہے اس کو تشخیص کے لیے لے گئے تو ایسے جو مریض کو دیکھا اس کی چڑپائی کے نیچے بکرے کی کھال پڑی آنکھیں وغیرہ بند کر کے نمک کو کر کے ساری باتیں کر کے اس نے کہا اس کیا بکرے کی کھال کھائی ہے بکرے کی کھال کھائی ہوئی اس نے بکرے کی کھال نہیں کھائی ہے اس سے بھاری بگت کھائی ہوئی ہے <laughs> <laughs> تو میں ایسا کہتی تھی فیم ہی چاہیے دی. ایک من علم کے لیے دس من فیم چاہیے جی؟ اور دس من فیم کے لیے سو من ہے تو پرہیز چاہیے سو منتقبہ اور پرہیز چاہیے سب فائدہ ہوتا ہے دوسرے کو سنائے جو کافی عرصہ نہیں سنایا کو یاد ہے جوتش والا نہیں یاد ہے چھوٹے برفزاروں کو نہیں پتہ بڑے خوش ہوں گے ایک بادشاہ تھا اس کا بیٹا آیا بیٹا اس کا تھا بےخوف جوید صاحب ہوتا ہے تو وہ کیوں کو بھی دلا دیتا ہے وہ نہیں ہے کیا کریں بغیر اگیرہ ٹھیک ہے جی نمبر آپ بتوجے رہے ہیں اگارہ ٹھیک پنگا تو اچھا نہیں تب کا رہے گا دانشور دے جی ڈیم کے لئے گی نا ترسوں بڑی دے سو پر مت نہیں ہوگا دے شاید لگی بس راضا گیا پریشانی میں کم ہمارا خیال تھا کہ ساتھی کہیں کہ ہم بس اللہ کے کروائے ٹھیک کہ دانشور صاحب کہ میں روشنی دلاتا ہوں کیا بات کر رہے تھے کا بیٹا تھا بڑا بے اس کو بڑا غم تھا کہ میرے بعد بھی حکومت کیسے کرے گا خیر ایک دم جو آئے جو ہے کیسے کو کہتے ہیں تو آدمی کچھ اپنی تجربے تجربے سے حراست سے خفیہ باتیں بتاتا ہے. ہے جوتش کہتے ہیں جوتش اس طرح ہوا جی کہ اس میں آ... بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ تو آدمی اتنی خفیہ باتیں بتاتا ہے آدمی غریبی باتیں بتاتا ہے اگر یہ بیٹھے کو آ جائے پھر کامیاب بادشاہ بن سکتا ہے اس جوتھی کے پاس بطور شاگرد بہ جاتے انہوں نے کافی اُسے شاگردی کی پھر کو اندازہ کچھ سلام کہ میں نے اس کو سکھا دیا ہے تو بادشاہ کے پاس لے کر آیا بادشاہ نے اپنی مٹھی بند کی اور مٹھی بند کرنے کے بعد بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس میں کیا ہے انہوں نے کہا اس میں دھا کوئی دھاتی چیز ہے یعنی میٹلک چیز ہے گول گول ہے اس میں سوراخ بھی ہے اور سوراخ میں پتھر بھی لگا ہوا ہے بادشاہ کو بڑی خوشی تھی دیکھیں کیسی کو بھی آپاتیں بتانے لگ گیا تو کیا بیٹا بتاؤ وہ ہے کیا تو اس نے کہا جی اس چکی کا پارٹ ہے ڈاٹا پیستے بڑی چکی پتھر اور, سکار, اور, اور چکی کا پارٹ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا استال کی طرف دیکھا سر بادشاہ سے لمت وہ دھاتی چیز ہے میٹلک چیز ہے گول گول ہے اس سوراخ ہے ایک طرف پتھر لگا ہوا ہے یہ تو تھا فن یہ لم اور فن تھا وہ میں نے آپ کے بیٹے کو سکھا دیا ہے اب اس پر فیصلہ کرنا کہ اس سے انصفار کی چیز ہاتھ کی مٹھی میں کیا ہوگی وہ تو انگوٹھی ہوتی ہے اب آپ کے بیٹے میں ہے نہیں ہے فہم ہے نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی مٹھی میں زندے پھل ہے ہاں ہاتھ کی مٹھی میں جو ہے تو اس کا بنا ہوا پڑا ہوا ہے چکی کے پاپاٹ ہے تو اب کے بیٹے نقل بھی کل اس کو میں کہا سے دوں گا ہاں جی اس کو میں کہا سے دوں وہ تو بنیادی ضرورت ہے وہ بات تو بنیادی ضرورت ہے تو لہذا یہ امام وظیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ان کا علم ان کا تقوی ساری باتیں بہت امی وہ اہم باقمال ہیں لیکن اصل جو ہے حضیت جسے کہتے ہیں اصل نمسیت کا جو راز ہے وہ امام عظیف رحمۃ اللہ علیہ کا رساض ذہن ہے رساد کا اپنے رضی میں کیسے کہا کرتے ہیں زین کو یہساد زین اتنا گہرا پہنچتا ہے اتنا اتنا گہرے اس کی پہنچ ہے کہ وہ کم لوگوں اور ہر ایک آدمی کئی کیوں ہوتا ہے نا یہ سٹھ فیصد اسی فیصد نبے فیصد اٹھانوے فیصد ننانوے فیصد نفسیات والے کوئی ہیں جی آئی کی وہ کتنا لیول عام آدمی گین کرتا ہے زیادہ تر سے بالکل کہتے ہیں کہ ہنڈریڈ پرسینٹ گئے تو آئی کی عموماً ہوتا نہیں ہے ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں ہوتا ہے سو فیصد نہیں ہوتا ہے اس کا کوئی ایک تو ہے تو نے ایسا رسال ذہن دیا ہے ایسا رسال ذہن دیا ہے کہ اس وقت دانشوروں کے اور اس جو ایم آئی متحدین موجود تھے ان سے بڑی عمر کے تھے جب ان کے سامنے ان کی بات آتی تھی تو ان کے اگلے چکر کھا جاتے اور کہتے ہیں واقعی یہ اس بار کو کیوں پہنچا ہے اور یہ حق بات ہے لیکن ہم نہیں پہنچتے سکے تو ایسے ہی تو مطلب کسی آدمی کو کوئی نہیں مانتا نہیں کسی آدمی کو کوئی کیا ایسے ہی نہیں مانا کرتے آج میں جگہ ایک جگہ گیا ایک عورتوں کے ایک, ایک جھگڑے کو حل کرنے کے لیے تو اس میں عورت نے اپنے شکایتیں کی یہ بات ہے یہ بات ہے اور تم جو ہے تمہاری سانس کو یا حکم کوئی اس کو سمجھاؤ تو میں نے کہا دیکھے جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں یہ خصوصیات جا خبریں یہ درند بنے عدم کاسن بھی دا در والے نام یہ آدمی کے بڑی شخصیت ہونے کی باری شخصیت ہونے کے نام سے ہے تو باری سانس بنی ہے تو اس کو میں ایک گھنٹے میں تو نہیں دے سکتا کہ یہ باتیں اس میں ہو جائیں گی اس کو میں ایک گھنٹے میں نہیں سکھا سکتا یہ اس کے ماحول میں جہاں پیدا ہوئی جس ماحول نے تیس سال میں چاہے اس کے عمر اسی سال یا ستر سال اسے سکھا رہی میں نے کہا بس یہ سب گزارا کیا تم گزارا کرو سکھا اور یہ توقعات اس میں رکھو کہ اس پاس ہو جائیں گی اور تمہارا ساتھ ڈیلنگ کریں گے یہ نہیں ہو سکتا لہذا اس دن جو تو ایک محترمہ عورت آ گئی اور بڑی شکایتیں کہ اتنا میری شادی کے ہو گئے اتنے میرے بچے ہو گئے اور ابھی تک میرے تعلقات تلخ ہیں خاؤن کے ساتھ تعلقات تلخ ہیں تو میں ایسا دیکھے بی بی یہ مسئلہ آپ کے نہ میں حل کر سکتا ہوں نہ آپ کا باپ بھائی دوست نہ وہ حل کر سکتا ہے نہ آپ کی والدہ حل کر سکتی ہے نہ کوئی اور حل کر سکتا یہ جو ہے تو مین ٹو مین ڈیلنگ ہے جو تو اور تیرا خامن آپس میں کر لیں گے اس کو ٹھیک کر سک میں تھوڑی سے سمجھانے کی مدد کرتا ٹھیک کرنے کو تو نے کے خامن کو بلا کر میں حالات پوچھے پورا حال کر میں نے تجویز کیا گھر والی سے میں نے کہا شکل عقل سلیقہ تینوں چیزوں پر خوان کا اعتراض نہیں ہے تو جو ہے تجھے بات کرنے میں تلخ حق حت کا میرے نا پیغور کہتے ہیں یہ پیغور اور تمہارے تمہارے گھروی تربیت میں بات کرنے کا طریقہ تمہیں سکھایا گیا ہے کہ تم تن تشنی اور جسے پکچم کر اس طریقے سے بات کرتی لہذا تم اپنی ساری بات کو اپنے لیے خراب کر لیتی آپ میں نے کہا کہ تم نے نفسیات پڑی تھی جب تم ہوتی, ہوتی اب نفسیات والے کہتے ہیں کہ نفسیات کا کہا کہ میں کہا نفسیات میں یہ پھر کہ ڈائریکٹ کر رہا ہے میں نے کہا دیکھے ہمارے تجربوں میں بات کرنے کے लिए الفاظ جملے اور ترتیب ہوتی ہے اس طرح ہم بات کرتے ہیں پتھر کو موم کر لیتے ہیں پتھر کو موم کر کے رکھتے ہیں ایک دفعہ سروے کی جماعت میں نکلے تو سبلی کا اصول ہے نا کہ کسی آدمی سے ملاقات کے لیے آدمی کو بھیجو بھیجو تو اس کی ٹکر کا اس کے پائے کا آدمی ہو یا اس سے برتر آدمی ہو علمی عملی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے اس علاقے میں کچھ افسروں سے ملنا تھا کہ میں نے کہا ملنے کے لیے جائیں تو جماعت پورے ساتھی نے گا کے یہ رہی اس لیول کا تو ہمارے پاس آدمی نہیں ہے آپ ملنے کے لیے بیچتے ہیں میں نے کہا میرے پاس آدمی ہے اس لیول کا میں بھی آپ کے ساتھ بیچتا ہوں کون ہے جی میں نے کہا یہ آیا خان رنگ رون کرنے والا مزدور ہے او کہ یا اس کو دیکھو جی تو بزرگوں نے کیا اصول بتایا کیا اصول ہے اس کو بیچتا ہے یہ رنگ روح کا مزدور آئے ہوئے ہیں آیا خان کو اب میں کس کروں بیچتا ہوں چلے آپ اس کے ساتھ الطاف صاحب کی طرف صاحب کے طرف پروفیسر کے ساتھ بھیجنا جس کو یہ کام ہوتا ہے کہ میرا سترہ گریڈ ہے ابھی کھارا نہیں ہوا ہے پروموشن میں نے آپ نے بیس گریڈ سے ملاقات کریے جانا اور اس میں یہ یا خان بات کرے گا تو آپ بیٹھے تھے اس کا ذکر کرنا اور اس کے بعد کے طرز کو بھی دیکھنا ٹھیک ہے یہ آدمی تھنا یہ جاتا تھا پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی جا رہا تھے قلب میں اپنا حیض ہونا گھٹیا ہونا بحثیت ہونا یہ قلب میں ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں اور اگلا آدمی جو ہے اس کی محبت ازمر قدر اس بن گیا کہ اللہ کا بندہ ہے جذرات والا ہے والا ہے کیا اللہ کا خوبصورت بندہ ہے ان کے ساتھ کیا نا ہمارے ساتھ گیا تو اس نے جا کر افسر صاحب سے ملا سے کہا شاید آیا خان یو رنگ روا مزدور میں ماں پوچھا یہ تھا کوئی ممن تھا ماں پوچھا ناول خلق ہو کہ ملاقات کا بن نہیں دی صحا کا تھوڑے گا میرا بانی اکڑا مونگا جنتا منہ تو بخراکڑو ملاقات نہیں پڑا تھا خبریں اور رہی ہماری بات سننے آپ بڑا مبارک آدمی میری طرح طرف آدمی سے ملنے کے قابل نہیں اتنی بڑی مہربانی آپ نے کی وقت دیا ہے تو ہم سے مل آپ بات سننے اس طرح جی لوگ, لوگ. ہے جی کچھ بڑے اچھے اچھے لوگ نیک لوگ تاثی بدل امیر سے مقدے مسروخلق سے سب تک وقت ہوتا اسرا خام سے من من بغٹ سے بتا لو بدن <تصف> اور شام کو آدمیوں کو لے کر مسجد میں بٹھاتا تھا میں ساتھی کو اس سے تبلیغ سیکھوں اس مزدور سے تبلیغ سیکھی بات کیا کر رہے تھے ہمارا موضوع یہاں جو دیجیے دی آپ کو جو ہے جملہ منتخب کرنا پڑیں گے چلے اس وجہ سے تذکرہ کر دیجیے ایک دم گھر میں سخت لڑائی ہوئی سخت لڑائی ہوگی تو اس کی میں تحقیقات کی تو اس نے کہا خر. اس نے کہا, اس, نے کہا صرف اس سے میں نے کوئی بات پوچھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مور سا نہ ہو پچھا تو مور چھ سال نہ تھا اگے تو وہ آئے داخلہ تو اس دن میں نے کہا کہ بی بی آپ آج معافی مانگے آپ نے دیر خطا جب اجوا لے گا جب ڈیڑھ خطاخوا لے گا تو اس کی والدہ ہے جس کو پالا پوچھا ہے اس کی بڑکے سے کے گھر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی والدہ کو خطاب کرتے اچھا دفتے نہیں بولے گا خیر وہ جب میں نے بعد میں پوچھوں نے کہا کہ معافی مانگ رہی تھی چلو شکر ہے اس میں اس کو آ کیا کر رہے تھے ہم نے تو امام پر ہم تبکرہ شروع کیا تھا بات موجود یہاں تک کیسے آ گئی ہاں فیم پر بات کرنی ہے نا یہ وہ بیان شریعت کے لیے فہم کی ضرورت ہے فہم ہے دیکھا ایک آدمی اپنے فہم سے کسی بات کے لیے جملہ نفس اور ترسیل ایسی اختیار کرتے ہیں کہ اگلے آدمی کو موم کر دیتا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے اس کو جو جذبت کر لیتا ہے اس کو آپ لوگ افسر کہتے ہیں نا افسر سے ہمارے پاس جذبت اس کو جزبت کر لیتا ہے اور آپ نے ناراق خراب کر لیتا ہے وہ جو ہے اپنی کمفے نہیں ہے یہ بات کی آپ کو سنانوں میں اس کو باہر ہاتھ سناتے رہتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پی ایچ ڈی پروفیسر علی خان وائس چانسلر تھا تو اس نے کہا ہیڈ سے معذول کیا اس نے کہا اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ میں خود ہوں گا وہ پروفیسر صاحب نے گلا کیا مجھ سے گلا کیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اور تو چھوڑو تمہارے تبدیلی لوگوں نے بھی میرے خلاف کام کیا میں نے کہا جی اگر انہوں نے آپ کے خلاف کام کیا تو اچھا نہیں کیا ہے میں ان سے بات کروں گا سمجھاؤں گا پر. ان کو ان کے ڈپارٹمنٹ کا, کا ایکسٹینٹ پروفیسر تھا وہی ساتھی تھا سا. میں نے کہا کہ کیا کام باد کو سے خلاف ہیڈ خلاف سازش کر دے تم نے بھی اس کے خلاف سازش کیے کام کیا ہٹایا ہے تو اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب ماں اس نے بگڑی میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کہا یہ خود اپنے پیر پر خاڑی مارتا ہے یہ ہیڈ ہے نا یہ خود پیر پر فرانی مارتا وہ کیسے وہ کہا اس ویس کو تو خدا واسطے یہ بات ہے کہ اس نے ہر وقت من سی بات کرنی ہے ایوری تھگیٹ اور ہر اگلے آدمی کا دل دکھانا دل کرنا یہ ضرور کرے گا میں نے کہا وہ کیسے میں نے کہا کوئی آدمی آیا نہ مسئلہ بیٹھا کہہ گا پڑا تو کہہ گا میں مردان کروں کہ ہاں تو کہ بس فوری کہہ دے گا ایک آدمی نہیں ہے کہ پوری قوم ہوا آدمی جو ہے مسل وہ آیا میلا تو اس نے کہا کہ کم پارٹی اچھے کہ اس سے ہر ایک آدمی کو اپنا دشمن بنانا ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اکبل اگر نہیں کری جانتا میں بہرے بھی ہوں آپ خود کاٹے بہت کاٹے کاٹتے بس اس کے لیے کیا یہ تو یہ شخصیت کی تربیت ہوتی ہے اور ایک گھولو ماحول سے اور گرد و پیش ہے اسکول ادارے دوست سارے آپ کی ٹیمیں جو کھیل کی ہوتی ہیں یہ ساری دل تک شخصیت کو بناتی ہیں وہ آدمی شخصیت میں باتیں نہیں ہوئی ہوتی ہیں خیر حالوں میں آپ سے کر رہا تھا رحمۃ اللہ کے بارے میں کلا نے وہ آئی کیوں نصیب فرمایا ہے کہ دنیا اسلام کی چودہ سو صدیوں میں جو لوگوں کے حلیلم ہیں نا اور جو ان کے, ان کے کام ان کا جو ہوا ہوا ہے ان کی جو کتابیں ہیں ان کی جو ترتیب اس کو جو تولتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ بال آخر جتنے انسان سانوں کے گروہ گزرے ہیں اس پر یہ توقیت لیتے ہیں ہمارا ایک مشورہ ہو رہا تھا ایک مشورہ ہم بنانا چاہتے تھے تو اس نے ایک پہ خانہ کھودنا تھا اور اس میں تہ خانہ کھود کر اوپر کی عمارت کو ہٹا کر تہخانہ کھود کر پھر جو ہے تو اس میں کر کے جو گھر تو اس کا پردہ کر کے ساری باتوں کو کور لیٹ کر کے ایک فیصلہ لینا ہے سارے مشورے جمائے سارے کام دعائیں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں ایک آدمی سے سامنے کا اندازہ تھا کہ اس آدمی نے فیصلہ کون بات کرنی ہے سارے مسئلے کو حل کر کے ڈاکٹر صاحب اس مشورے میں آپ نہیں کہ خیر نے کہا چلو ابھی آدمی بولے گی مجھے جب اس نے تین جملوں میں اپنی بات کو بولا سارے جو کو تو سارے مخالفین جو جب اس بات پر تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھو چکا خبرہ خبر کہیں کہ نا کو بیا منگا کہ ضرور بڑھا گئے اگر اس نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور اگر دو کہنے پر کافت نہ ہوتے ہوئے تو ہم نے دو ضرور بولنے اتنی مخالفت میں کہاسر کرنا کہ مخالفت کیا پریشان نہیں ہوگا اس کو بات کرنے والی بات کی نا تو مسئلے حل بتا رہی سارے مسئلے سارے کیوں کو اپنی جگہ پر بتا کر سب مسلوں کو حل بتا رہی ہے تو سب کو سر دکھانے پڑنے کا ٹک کرس نا اوکے سنو داست ایسی ایسی بات نہیں ہے سارے مسئلے کو ہل کر کے بتایا ساری چیزوں کو خیرو آج ڈاکٹر طارق صاحب نہیں آئے ہوئے ہوا تھے میرے کل کی اس مجلس میں کل کی مجلس ہم ہوں کہ آج چڑھ گئے تھے ڈاکٹر سارا صاحب شادی ہو رہی تھی تو اس میں وہ سارے الدیث بیچ پہ ہم گئے ہوئے تھے ان کا خیال تک یہ دو ڈاکٹر صاحبان بھی علیحدیز ہیں تو خوب بڑھ چڑھ کر بولے جی یہاں تک کفر کے فتح ہم پر ان پیوں پر آ اور بیوقوفی ساری باتوں نے کیونکہ حدیث بھر تک ہو اور دی حدیث تم نہیں دی امام بانی آئی جب ساری باتیں اس سے کر لیا بٹ ڈاکٹر خیال پریشان ہے میں نے کہا فکر نہ کریں اپنی بات کو مکمل کریں کاؤنٹر کا ایک دن پر کریں گے جب. اور آدھا گھنٹہ بولیں شام پانچ منٹ بات کریں گے بخیر نے بات مکمل کی میں نے کہا یار جی چل دا سے سو گم دانو بھائی کہ حدیث کتا سے نئے من مذہب اخلاق یہ کوئی بھی نہیں کہتا کوئی امام کوئی آدمی کوئی اہل علم نہیں کہتا کہ حدیث میں کیسا ہے اس کو میں نہیں مانتا ہوں اور میں وہ کروں گا جو میری مرضی کیا اکاڈمی کہتا ہے یہ کی روشنی میں چل رہا ہوں دوسرا کہتا ہے یہ عادی کی روشنی میں چل رہا ہوں میں گیا تو کہا جی کہ یہ پنتیری اور وادی یہ گستاخ رسول ہیں یہ بڑا سمجھنے کا مسئلہ ہے سب لوگ کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں جی تو میں کرتا ہوں کہ رسول ہوں تو تو کافر اوقات جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک بار کو یوں سمجھتا ہے کہ یہ گستاخی ہے لیکن اس کو میں کروں گا ایک تو وہ آدمی دوسرا آدمی کہتا ہے وہ آدمی کہتے ہیں کہ گستاخی نہیں اس کے میں اس کو کر رہا ہوں اس میں فرق ہے تعلیم صاحب سنا سننا اگر تو یہ کہہ رہا یہ کہ گستاخی ہے لیکن میں کروں گا اس پر تو اس کی تصویر ہو جاتی ہے باجی بل قتل ہو جاتا ہے آپ فضل علاقے میں لگائیں نا چلے جائیں نا تو یہ بس اپنے باپ کو بیٹا جی یہاں کرتے کہا کرتے افریدی ہے خبر پوائیں گی نا تو نہیں چاہیے یہاں کا آدمی دیکھے کہیں کہ تو بڑا کچھ ہے لیکن آپ جب اس کے باپ کو اس کے سامنے ذرا سی کوئی آت اس بات تو کیا کر دیتے ہیں سب سے ہی دوبارہ محبت دے دو مر یہ ان کا طرز کلام ہے بولتی ہے تو یہ ان کا طرز کلام ہے وہ اس کو گستاخی کے طور پر نہیں بولنا ان کے معاشرے نے بات کرنے کی <laughs> نہ قدر و محبت کافر تو حضور کی گستاخی کو کون کر سکتا ہے سب سل کافر گستاخی کرتے ہوئے اس میں اس کو پریشان ہو جاتے ہیں آپ کو یہ بڑا فائدہ والا واقعہ آپ کو سنا انداز بیٹھے ہے بیٹھے ہوئے کہ نہیں آج نہیں تو اس کا پرچے اس کا بھائی ایف ایس سی میں میڈیکل کالج میں سلیکٹ نہیں ہو دو نمبروں سے رہ گیا وہ داری ہو گیا داریا ہو گیا نماز روزہ گیا چھوڑ کے اس نے سارا ادھر خاندان میں ہنگامہ کیا ہوا ہے پھر سارے بھائیوں نے ہم کر اس کی خوب پٹائی کی ہماری گھر والی کے بھائی ہیں خوب اس کی پٹائی کی بڑا ہنگامہ ہوا کہ ہمارا دلی خاندان ہے اس نے کیا اس نے ہنگامہ کیا سب نے آخر انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح کی بات ہو گئی ہے کیا کریں میں نے کہا پٹائی کے کام تو آپ لوگوں نے کر لیا ہے اگر اس سے ہوتی تو ہو ہوتی ہے میں پٹائی کر سکوں اس کو بھیجیں میں نے کہا, کہا کہ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں اس لڑکے نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکرہ کیا ہے اور کیا ہے تو کیسے کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت عظیم شخصیت ہیں یہ ضرور ہے میں خدا کو تو نہیں مانتا ہوں لیکن حضور صلیحت بہت عظیم شخصیت ہے میں کہ فکر نہ کریں کافر نہیں ہوں اور نہ کافر ہو سکتا ہے اس کا اوشوس جو ہے دربار سالت کی باقی ہے خیر و آیا تو نے تو میں بڑا ستایا تو بڑی پٹائی کی ہوئی تھی لاڈ تین دو سے جب کر لگائے بس صحیح سالہ ہو کر نوازی بنایا یہاں آیا اس سے کوئی درخواست بھی یہ پائلٹوں میں جا کر انٹرویو ڈر گیا پائلٹوں اگر خدا ہے تو ہر ایک آدمی کا اداری تو اس میں یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رابطہ ہے جو کہ کے انسانوں کے دل میں ہوتا ہے اس میں اس ہوتا ہے کہ ایک آدمی کفار کے ملک میں ہوگا کافر ہوگا ساری عمر سے ہوگا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ برتے وقت دولت ایمان کے ساتھ ہوتا ہے اپنی زندگی تو اس نے آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا چلو اس پر میں آپ کو یہ بڑی دلچسپ بات سنا دوں تعلیم اس لیے بڑی بات چلی کہ ایک آدمی اس کو ہدایت ہی نہیں ملی ہے اور اس کو خاندین کی بات ہی نہیں آئی ہے اور یہ مر گیا اور یہ کیسے ضرورت میں جائے گا یہ بڑے پروفیسر میں سوال کرتے رہتے کرتے تو ہمارا ایک پروفیسر محمد پر اللہ صاحب تھا کاڈیالوجی کا پورا جمعہ میرے پاس پڑھتا تھا جمعے میں میں نے اس پرچر میں بیان کیا ان کا مسئلہ یہ ہے جی کہ خاتمہ بیدمان خاتمہ ایک آدمی ساری عمر کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے کفر کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور خراب مال ہے گندیاں کرتا ہے اور یہ مسلمان جنت کو جائے گا ارے کافر جو ساری عمر خدمتیں کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ دو کو جائے گا میں نے کہا یہ پروفیسر صاحب عرب یہ ہے یہ گیا جنت کا گیا جنرت کا گیا سلم کے پاس نہیں ہے یہ یہ مسلمانوں کے گھر پر ہوتے ہیں عبدالحبور عبدالرحمان نام ہوتا ہے ساری زندگی مسلمانوں کی گزاری ہوتی ہے مرتے وقت ایمان سلم ہو کر مرتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ کافر ہوتا ہے ہوتی ہے مرتے وقت پتا تو ایمان نہ صحیح ایمان اللہ اس سی پرماتا سر پرگو اور شیخ دھان کا واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے یار صاحب یاد آیا شہر دھان کا واقعہ نہیں آپ یہ مکہ مکرمہ گزرا واقعہ ہے مکہ مکرمہ ابھی بھی کئی کئی مردوں کو ایک میں دفن کرتے ہیں نا اس زمانے میں بڑی لمبی جیسے جنرل محلہ بناتے تھے کنڈک ہوتی تھی تو اس نے ہر روز مردے کو دفن کر دے, دفن کرتے تھے ان کو رکھا اگلے کو ڈھکا دے دیا دوسرے کو رکھ دیا اور آ کے ڈھکنا بند کر دیا تو اس میں ایک دن آئے کہ عالم تھے وہ وفات ان کی ہوئی تو ان کو رکھا دفن کیا اور دوسرے دن جو ہے تو دوسرے مردے کو دفن کرنے کے یہی لوگ تم نے جا کر دیکھا تو عالم وہ وہاں نہیں ہے اس جگہ پر ایک لڑکی ہے بڑی ہے بڑھیا اللہ اپنے ہاتھوں میں سلام عالم کو دفن کیا ہے. اور وہ نہیں ہے اور یہاں لڑکی ہے تو اس مجھے میں فرانس کا ایک آدمی ایا ہوا تھا اور جب لوگوں نے اس پر بڑی حیرت کی تو وہ بھی آگے ہوا اس نے آ کر آ کر دیکھا تو کیوں تو فرانس کی لڑکی ہے جو مجھ سے پڑھا کرتی تھی جو وہ ہے خیر آدمی یہاں سے ہمرا ہٹ کر جس لیے ریاست کر کے واپس گئے مسلمان ایسے واپس جا کر وہاں پر فرانس میں معلومات کی تو ان دونوں مختلف لڑکی کی گرفت ہو دفن ہوگی یہ بڑا ہے احسنگیز واقع تک کرا ایسے لوگوں سے ہو سکتا ہوتا میں خود تک جانتا ہوں اس کو میں نے جنت مولا کے قبرستان میں دیکھا اور اس کی قبر کھود قبر کھدوائی تو اس کی قبر میں وہ آدمی جس کو جنت ملا میں دفن کی وہ تھا وہ تھا پھر بھی ہے ان کے بارے میں معلومات کی گئی تو انہوں نے بتایا جو تو استاد نے کہا کہ لڑکی اسلام اور اسلامی نظام سے خاص طور سے اسلامیہ پردہ سے بڑی مسثر تھی اور یہ مسلمان ہو چکے تھے صاحب کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی محبت کی باتیں کرتی مان میں شیر کیا اور یہ جو عالم سے ان کی گھر والی سے آخر آدمی کو راز گھر والی کو پتہ ہوتے ہیں گھر والی سے جب پوچھا تو نے کہا کہ یہ آدمی سید کی تعریفیں کیا کرتا تھا اور وہ سب جناب نہیں کیا کرتا تھا جب ناپاک ہوتا تھا تو یہ تعلقات ہیں اس ایسا بات نہیں حال جو ہے وہ شاید ایمانی نہیں ہے تو پروفیسر حفدلہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج اس سوال کا جواب مجھے مل رہا ہے لیکن پروفیسر ایماری ایمانی داری نہیں ہے اعلیٰ کس کو ایمان جاتا ہے کس کو فرق کرتا ہے اور زندگی جو آدمی میں گزاری ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ساری باتیں ہوتی ہیں ایسی بات نہیں خیر روز آپ سے یہ کر رہا تھا کہ یہ جو تشریح ہے تو تشریح اس آدمی کو ہاکاثر ہے جس آدمی کو اللہ نے خیم اس فراستہ کی اس سطح بھی دی ہوئی ہے جیسے کہ میں مستحدین جوشی ہے میرے ایک تھا اس یہ ایم بی ہوا ہے پھر چلڈرن ہوا ہے پھر ایف سی پی ایس میں داخل تھا ایف سی پی ایس میں اور اکوڑا کے دارالون میں یہ فتوا کا البلم تھا اور کرگ کے مرکز کے مجلس سے شوراک آدمی تھا اس مرکز کو بھی چلاتا تھا اتنے کام ہی کرتا سارے اور اس کو کوئی ایک دن پریکٹس کر کے اپنی روزی برابر کرنا تھا اور اس میں گاڑیوں میں بیٹھ کر کڑک پر جانا آنا اپنے ہفتے میں ایک بار کے دو بار کے ایک بار مچھر کو جو تو ریزائڈ کرنے کے لیے جاتا تھا اور ایک بار جو ہے تو اس کو شب جمعہ کے بیان کرنے کے لیے کتنی بار تو پتا نہیں فراست بھی ہوتی ہے تو میں اس کے بارے میں کہا کہ میں نے کہا یہ مفتی بنے گا اور بڑا پائے کا مفتی بنے گا کیونکہ اس کو الگ کنسلٹیشن اور ڈیوشن بھی ہوئی ہے بس اس چیز میں ماں ہو جاتا ہے باقی کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا ایک میں میں نے کہا کہ اس کو ذرا پریشان کرتا ہوں تو میرے خیال ڈاکٹر صاحب یہ خطرہ کا کورس کر رہے ہیں آدمی نے دوران نماز آیت غلط پڑھ لی تو بعض تو کے کہ نماز ٹوٹ گئی باز نہیں ٹوٹ گئی اس کا فیصلہ کیسے کریں گے ساتھ بڑا پریشان نہیں میں نے کہا یہ کوئی کچھ اس کی ترتیب ہے اتنی اتنا پڑھ لیا تو نہیں ٹوٹیا اتنا پڑھ لیا ٹوٹ کو بتاؤ میں نے کہا میں جو بتاؤں گا خود تک خود جا کر تاکہ کریں کتابوں سے آپ سے پوچھیں بڑا پریشان صاحب نے کہا کہ میں نے کہا جی میں کوئی بڑا عالم تو نہیں ہوں لیکن میں نرس راستے بہت پائے کے علماء کے ساتھ گزاروں گا یہ بات ہمارے حضرت بولا تھا کہ میں نے بات آئی تھی تو اس سے جو اس سے ایک بڑے تکڑے عالم آئے کہا تھا کہ جوادی پڑھنے کے بعد تین آیتیں اس پر گزر جائے اس آیت کو پڑھنے کے بعد تین آیتیں اور پڑھ لیں تو بس پھر نماز کے ٹوٹنے کا خود نافذ ہو گیا آپ اگر مڑ کر آ کر اس درست بھی کرے تو اس سے نماز نہیں ہوتی اگر اور تین آیتیں پڑھنے سے پہلے واپس آ کر درست کر لی لیتے درست ہو گئی خیر اللہ سے یہ کر رہا تھا کہ اس کی تشریح حق ان ہاں کو حاصل ہو سکے لاحد لمحی سفق یہ لوگ ہوتے ہیں اور اصلی بات جو کہنے کے لئے میں نے آج نیت کی تھی وہ یہ تھی کہ ساری کی ساری باتیں ہیں یہ وہ علم ہے جو الفاظ کی شکل میں بیان ہوا اور معنی کی شکل میں اس کو سیکھا جاتا ہے اور ہاتھ پیر کے ارکت سے اس کو برتا جاتا ہے عمل کیا جاتا ہے دیر کے ساتھ جو ہے تو ایک دوسرا پہلو شریعت کا ہے جو قلب کی کیفیات ہے اور قلب کے آلات ہیں اور کل پہ جذبات ہیں کل پہ احساسات ہیں وہ الفاظ کی شکل میں تو بہت کم ہوا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کل وہ کل بے بطاہر جناب رسول اللہ صلی اللہ سے نبارک تھی وہ کل منقصل ہوئے اور کل سے قلب پر منتقل ہوئے اول و شد حب اللہ جو ایمان والے ہیں اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اس کے الفاظ تو قرآن میں نازل ہوئے ہیں تشریح حضور نہیں ہوئی ہے لیکن شدت محبت کی کیفیت آپ کے قلب میں مبارک نہیں تھی کہ آپ جب تاجر کی نماز پڑھتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ آپ کے سیدھے مبارک سے ایسی آواز آتی جیسے کھنڈیا کے ابلنے کے وقت آواز آتی ہے اور دوسری روایت ہے کہ آپ کے سیدھے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز آتی ہے تو جو محبت الہی کی اور آخر کے غم کی یعنی جو کیفیت تھی وہ اندر گیا ہنڈیا کی طرح ابلتی تھی یعنی خود کے دو بہانے بولتے تھے وہ, وہ کیسی ہے سجوال خالی مبارک میں تھی وہ سالیہان کے پورے مبارک میں آئی ہے اور کل سے کل پر کی شکل میں منتقل ہوتی ہے اس ریفلیکشن ہوتی ہے سو اس کو اس ریفلیکشن کو کہتے ہیں اس خان خبر اس میں جی. وہ شکل میں ہوتی ہے ہوتی ہے ریفلیکشن ہے اگلا پھر کل جو ہے اس کو جذب کرتا ہے میری کلاس آئی پر تھی نا تو اس پرتی کی لائٹ جب آ گرتی ہے آنکھ کے پردے پر پٹنا پڑا تو وہاں پر کیمیکل سب ہوتا ہے وہ اس کو پکڑتا ہے پکڑنے کے بعد کیمیکل چینج آتی ہے اس سے بجلی کی کرنٹ پہ وہ بجلی کے کرنٹ پھر جو ہے تو آگے جا کر نرد میں جا کر کنڈکٹ ہوتی ہے پھر جو ہے تو وہ چار واسطوں سے گزرنے کے بعد دماغ کے آخری شب آخری اور وہاں سے پھر دیکھنے کا امر دماغ میں آفت کرتا ہے تو شواہ کا جذب ہوتی ہے ایسے جو شواہ ہوتی ہے فیض کی شواہ کل سے اٹھتی ہے کل پڑا کر گرتی ہے پھر یہ جذب ہوتی ہے جذب ہونے کے بعد پھر کو سنبھالتا ہے کل الحمان اللہ یہ شیر ابرکار جلالی رحمتہ اللہ علیہ کی مجس میں جب انتقال فیض ہوتا تھا بشیر وشوا تو ایک بیان میں ستر آدمی اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے ان کی موت ہوئی اتنے زوردار آدمی تھے ستر آدمیوں کے جنازے اٹھے اس جس انہوں نے محبت اللہ کو بیان کیا ہے اور وہ مجلوں کو منتقل ہوئی ہیں ڈاکٹر <تصح> سیاد صاحب یہ جو کامرس کالج میں پاکستان ڈے پر حضرت مولانا صاحب نے بیان کیا تھا اس میں آپ تھے جس میں سیڈی اسمائل بیٹھا ہوا تھا اور ایک قاعدہ ان کے ساتھ کام کیا ہوا تھماسد ایک وکیل آیا ہوا تھا سیڈیش مائل صاحب بھی قائدات کے ساتھ کام کیا ہوا تھا مولانا صاحب بھی کام کیے ہوئے تھے اور تماسب بھی کام کیا تھا اس میں حضرت مولانا صاحب نے بیان کیا تھا اس میں ان جو ان کے تعلق سے جو شعا ہوئی تھی وہ اتنے وہ اٹھی ڈیپ اس کی تھی اس کے بعد تین دن مجھے بدن میں شدید درد درد ہوا تھا جو رماج دو تبدیلی کا وہ اثرات تھے جو آزادی ہوئے اور بعض جب بیان کرتے کہ نعرہ مارتے تھے تو ایسا تھا کہ ایسے آگ نکل کر سارے کمرے کو تفاض ہوئے تھے دیواروں تک پکا پہنچاتے تھے سی جی بوائی مجھے اس کے فیوز ہو